باب حساب الفرائز إذا كان في المسألة نصف ونصف أو نصف وما بقي فأصلها من اثنين وإن كان فيها ثلث وما بقي أو ثلثان وما بقي فأصلها من ثلاثة وإن كان فيها ربع وما بقي أو ربع ونصف فأصلها من أربعة جی باب و حساب الفرائض بھئی. یہ باب ہے فرائض کے حساب میں یعنی حصوں کے حساب میں یعنی آسان لفظ میں یوں کہیں مسالہ کیسے بنایا جائے گا بھائی کس طرح ہر ایک کا حصہ نکالا جائے گا تو میں نے آپ کو کچھ قوانین لکھوائے تھے بھائی مسالہ بنانے کا طریقہ اور اس کے تحت چھ قوانین لکھوائے تھے یہاں پر انہی کی تفصیل بیان ہوگی اسی طرح تصحیح کے قوانین جو لکھوائے تھے وہ بھی آ جائیں گے مناسبہ بھی آ جائے گا جو مسئلہ بنانے کی صورتیں تھیں وہ سب آئیں گی تو ساری باتیں بھی صاحب قدوری ذکر کریں گے اور کچھ اور مزید مفید باتیں بھی ذکر کریں گے کہتے ہیں ادا کا نفیل مسالتی نصف و جب مسالہ میں نصف اور نصف ہو یعنی دو نصف ہوں اور نصف وما بقیہ یا ایک نصف اور ما بقیہ ہو دو نصف ہوں اور یا ایک نصف اور ما بقیہ ہو ف لوحا مینس تو اس مسئلہ کی اصل کس سے ہوگی دو سے یعنی دو سے مسئلہ بن جائے گا بھائی دو سے مسئلہ ان انکان فی ہا سلسوں ماں اور اگر اس کے اندر اس مسئلہ کے اندر سلس اور ما بقیہ ہو السانی و ماں بقیہ یا دو سلس اور ما بقیہ ہوں فلاتا تو مسئلہ کس سے ہوگا مسئلہ ہوگی بھائی میں نے بتلایا تھا زبیل فروض میں سے ایک ہی آ گیا. اسی کے حصے سے کیا کر لیں گے مسئلہ بنا لیں گے وہ ان کا نصیحہ رکؤں و ماں بخیا اور رو نسن فاس اور اگر اس مسئلے کے اندر ربو ہے اور ماں بقیہ تو دیکھو زبیل فروز میں سے معلوم ہوا ایک ہی آیا ہے اس کا حصہ روبو ہے تو اسی ربو سے کیا بن جائے گا اسی کی عادت سے مسئلہ بنے گا اربا سے اور روبوں یا ایک مسئلہ میں کیا آیا ربو اور نصف اور روبو اور نصف ایک ہی نو کے ہیں یا الگ الگ نو کے ایک ہی نو ہیں اور جب ایک ہی نو ہوں تو سب سے جو چھوٹا حصہ ہوتا ہے اس سے مسئلہ بنتا ہے آپ اب آپ بتائیے نصف چھوٹا ہوتا ہے یا ربو چھوٹا ہوتا ہے ربو چھوٹا ہے تو ربو کا عدد کون سا ہے چار اسی سے مسئلہ بنے گا اسی لیے کہا کہ اگر مسئلہ کے اندر ربو اور ماں بقیہ ہو یا ربو اور نصف ہو تو من اربعہ تو اس مسئلہ کی اصل کس سے ہوگی اربا یعنی چار سے ہوگی وہ انکان ستیہ ماں بقیہ اور سمنو نسلوحا منسمانیہ اور اگر مسئلہ کے اندر سمن یعنی آٹھواں حصہ اور ماں بقیہ ہو یا آٹھواں حصہ اور نصف ہو فسل مانیہ تو اس مسئلہ کی اصل کس سے ہوگی آٹھ سے وی ہا نسف او نصف سن سی <سِتَّة> آپ کو بتلایا تھا قانون نمبر چار کیا تھا کہ نوع اول کا نصف اگر کس کے ساتھ جمع ہو جائے نوع ثانی کے کسی کے ساتھ بھی جمع ہو جائے سلو سلو یا یا تو وہ مسئلہ کس سے بنے گا چھ سے یہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اگر مسالہ کے اندر نصف ہو اور سلوس ہو یا نصف ہو اور سلوس ہو من ستا تو اس مسئلہ کی اصل کس سے ہوگی چھ سے ہوگی وہ تعلح سب آتی ہوں سمانی ہوں وہ آشرات اور یہ اس میں چھ کے اندر ہال ہوگا سبا سات آٹھ نو اور دس تک بھائی چھ کا اول سات تک بھی ہو سکتا ہے آٹھ تک بھی نو تک بھی اور دس تک بھی وہ ان کا نما روسول او اور قانون نمبر پانچ یہ تھا کہ نوئے اول کا ربو آ جائے اور نوئے شادی کا کوئی بھی آ جائے تو اصل مسئلہ کس سے بنے گا بارہ سے یہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں انکان رو گوئی اور اگر روبو کے ساتھ سلس آیا اوسن یا کیا آیا آیا یعنی چھٹا حصہ آیا فلح مینس نے اشارہ تو اس مسالہ کی اصل کس سے ہوگی بارہ سے اور بارہ کا ہال کہاں تک ہوتا تھا تیرہ پندرہ اور سترہ تک یہی بات بیان کر رہے ہیں آگے بتا سلاشارہ خم ستاشارہ سب اتاشارہ اور اس کا ہال ہوگا بارہ کا ہال ہوگا تیرہ اور پندرہ اور سترہ تک وہ ادا کا نمازانی او سلوسانی بھائی قانون نمبر چھ کیا پڑا تھا کہ اگر نوع اول اصل مسئلہ کس سے بنے گا چوبیس سے وہی بہت بیان ہو رہی ہے کہتے ہیں وہ ازا کا نماز سمن سلسانی اور سلوسانی اگر سمن کے ساتھ دو دو سدس آگئے یا دو سلس آ گئے فسل مین ارب تو اس مسئلہ کی اصل کس سے ہوگی چوبیس سے ہوگی و الى و اور اس چوبیس کا وطول وقت وہ کہتے ہیں بھائی سے مسئلہ بنایا ہے اگر وہ مسئلہ وارثوں پر پورا تقسیم ہو جاتا ہے یعنی ہر وارث کا حصہ نکل آتا ہے تو پھر اب تصحیح کی کوئی ضرورت نہیں مسئلہ صحیح ہو چکا بھائی کہتے ہیں وہ ایدان خسمت وراثتی جب تقسیم ہو جائے مسئلہ وارثوں پر فقطا ہے مسئلہ صحیح ہو گیا اب تصحیح کی ضرورت نہیں و اِلَم تَنْقَسِم اور اگر تقسیم نہیں ہوتا مسئلہ وَ اِلَم تَنْقَسِم سِهَامُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ عَلَيْهِم اور اگر تقسیم نہیں ہوتے کسی فریق کے حصے ان میں سے اس پر فَاضَ رِقَدُ عَدَدُهُمْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تو ضرب دے دو اس کے عدد کو اصل مسئلہ میں تو پھر بتایا تھا بھائی عدد رغوس کو کیا کریں گے اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے اولاحا عادد رؤوس کو ضرب دے، آج آج جی عادد رؤوس کو کس کے اندر ضرب دے دیں گے اصلے مسالا اصل مسالہ میں واہل مسلح اصل مسالہ پر یہ ہے او کا اصلے مسئلہ میں ضرب دیں گے یا اس مسئلہ کے ہال میں ضرب دیں گے ایک تو ہے آپ نے عادت سے اصلے مسئلہ بنایا مخرج نکل آیا تو اگر وہیں پر بات ختم ہو گئی تھی تو اسی سے ضرب دے دیں گے اور اگر اس کا ہال ہوا تھا تو عادت اس کو کس سے ضرب دینا پڑے گی اس ہال سے جی فما خرج پس جو نکلے گا اسے صحیح ہو سخمین مسالہ مر آتی ہوں و جی, آ و آ جی صورت بناؤ بھائی اپنے ہاشیے پر ہی بنا لو بھائی یہ صورت جلدی جلدی میت بنائیے اسی طرح کمرا آتی و وہ اس پر ایک نمبر لکھ لو بھائی اور آگے حاشی میں جس کی صورت بنا لو جلدی سے ایک نمبر ہاشیے لکھ دو میت بنا لی بھائی اچھا ایک اور بیوی ہے اور دو بھائی ہیں بھائی زوجہ اور دو آخ یس بیوی ایک بیوی اور دو بھائی یوں لکھ لیں اچھا بھائی بیوی کے ساتھ اولاد نہ ہو تو اس کو کتنا حصہ ملتا ہے روبو ملتا ہے بیوی کے نیچے روبو لکھیے اور دونوں بھائی وہ کیا ہیں وہ آساب ہیں تو ایک ہی روبو ہی آیا ہے مسئلے میں اسی کے عادت سے مسالہ بنے گا اوپر چار لکھیے چار سے مسالہ بنائیے چار کا روبو بیوی کو ملا کتنا ہے ایک ایک بیوی کے نیچے اور ماں بقیہ کس کو ملے گا آسا کو تو بھائیوں کے نیچے تین لکھ لیجیے چار میں سے ایک نکالا تین رہ گئے تھے وہ تین بھائیوں کو مل گئے اب دیکھیے بیوی ایک ہے حصہ بھی ایک تقسیم کی کوئی ضرورت نہیں لیکن بھائی دو ہیں اور حصے تین تو یہاں کثر آ رہی ہے تین دو میں پوری طرح تقسیم نہیں ہوتا تو پھر کیا طریقہ بتلایا صاحب خزوری نے کیا عادت کو کیا کرو اصل مسئلہ میں ضرب دے دو عادد ربوس یہاں ہے دو دو بھائی ہیں اس کو ضرب دو چار سے آٹھ کے ساتھ تصحیح ہو گئی تصحیح کی تاؤ پر لکھو آٹھ لکھو اور نیچے ہر حصے کو بھی دو سے ضرب دو بھائی بیوی کا حصہ دو ہو گیا بھائیوں کا حصہ چھ ہو گیا اب تقسیم صحیح ہو گئی بیوی بی ایک ہی ہے اس کو دو حصے ملے وہ دونوں اس کے بھائی دو ہیں حصے چھ ملے تین ایک کو دے دیں گے اور تین دوسرے کو یہی صورت اب صاحب قدوری بتلائیں گے کما آتی ہوں وہ جیسے ایک اور بیوی بی ہے اور دو بھائی ہیں لل مار آتے بیوی بی کے لیے جو ہے چوتھا حصہ ہے ولیل قوائنی ماں باقیہ اور بھائیوں کے لیے ماں بقیہ ہے وہ کتنا ہے بھائی سلاست بھائی تین حصے ہیں ولا تن قسم اور یہ تین تقسیم نہیں ہوتے ان دو بھائیوں پر پغری بس نہیں, نہیں تو یہ جو دو تھا عادت رؤوس اس کو ضرب دے دو فی اصل مسلطی کس کے اندر اصلے مسئلہ کے اندر فت کو تو کیا ہو جائے گا آٹھ ہو جائے گا تَصِحُ اور اس سے مسالہ صحیح ہو جائے گا فاقا سی ہام آداہ یہ تو وہ صورت ہی جب وقت نہیں نکلتا اگر وقت نکلتا ہو تو پھر کس سے ضرب دیتے ہیں وقت سے ضرب دیتے ہیں تو کہتے ہیں فعن وا فاقا سی اگر موث و توافق ہو جائے ان کے سیہام کا ان کے عدد عدد رعوس کے ساتھ وقف کا عادت اصل مسئلہ تھی تو ضرب دی دی جئے ان کے عدد رؤوس کے وقت کو اصل مسئلہ میں کم اور یہ بھی صورت بناؤ بھائی جلدی سے اس پر دو نمبر پہلے لکھو اور پھر حاشے میں بھی دو نمبر لکھ کر صورت بنا دو میت بنائے بھائی اس کے نیچے کیا ہے ایک بیوی ہے اور چھ بھائی ہیں ایک بیوی اور چھ بھائی اوپر والی صورت بیائی ہی بن رہی ہے بھائی بیوی کو ملتا ہے روبو اور بھائی بنتے ہیں آسابا بیوی کے نیچے روبو لکھیے بھائیوں کے نیچے آساب لکھیے تو اس زویل فروز میں سے ایک ہی آیا بھائی صرف روبو آیا ہے مسئلے میں اسی روبو کی عادت اربار سے مسالہ بن جائے گا اوپر چار لکھیے چار سے مسالہ بنائیں روبو اس کا کتنا بنتا ہے ایک وہ ایک لکھیے بیوی کے نیچے اور ماں بقیہ بھائیوں کو ملے گا وہ تین ہے آپ دیکھیے کہ بھائیوں کو حصہ ملا تین اور وہ ہیں چھ تین میں تقسیم نہیں ہو سکتا پورا تو اب کیا کریں گے رؤوس کو ہم نے کیا کرنی تھی ضرب دینی تھی اصل مسئلہ میں لیکن یہاں رؤوس کا وقف نکل آتا ہے دیکھو تین حصے ہیں اور چھے یہ ہیں اور یہ تو یہاں پر چھ کا وقف کتنا آیا دو تو دو کو ضرب دے دو اسی طرح پھر آٹھ سے مسئلہ ہو جائے گا جیسے اوپر ہوا تھا تا لکھ کر آٹھ لکھیے نیچے زوجہ کے نیچے اب دو ہو گیا اور بھائیوں کے نیچے چھ ہو گیا بھائی لکھ لیا بھائی اب کتاب پر دیکھیے ستت تخوتین جیسے ایک بیوی ہے اور چھ بھائی ہیں لل مر روبو بیوی کے لیے روبو ہوگا ولیل اخوتی سلاسۃ اور بیوی کے اور بھائیوں کے لیے تین حصے ہیں لا تن قسم اور یہ تین حصے ان پر تقسیم نہیں ہوتے بھائی فضر بس آپ ضرب دے دیجئے سلوس عدد ان کے عدد کے سلس کو یعنی چھ بھائی ہیں چھ کا سلوس کتنا ہے دو کیونکہ یہ وہی وقف ہے سلس کیا ہے دراصل یہ وقف ہے مولانا تو آپ سولوس ان کی عادت کے سلوس یعنی دو کو ضرب دے دی جیے فی اصل مسئلہ میں ومین ہاتھ ہو اور اس سے مسئلہ صحیح ہو جائے گا مریقین یہ تو وہ صورت تھی کہ ایک فریق میں کثر آ رہی تھی اگر دو یا زیادہ فریقوں میں کثر آئے تو کہتے ہیں فی الم تن قسم سہام فریقین اور اکثر اگر تقسیم نہ ہو حصے دو فریقوں کے یا زیادہ کے فخر فریقین اب ایک فریق کو دوسرے سے ضرب دینی ہے بھائی ان کے عدد رؤوس کو کیا کرنی ہے آپس میں ضرب دینی ہے تو ایک لیکن اگر کسی کا وقت نکل آتا ہے ان کے عدد رؤوس میں کون سی نسبت ہے توافق والی ہے تو پھر ایک کے عدد کو دوسرے کے وقت سے ضرب دے دیں گے پھر پورے سے ضرب نہیں دیں گے تو کہتے ہیں فو ضرب آحد الفریق عینی فل آخری آپ ضرب دے دیجئے کسی ایک فریق کو دوسرے میں سمجتمعل سم فریق سالی پھر وہ جو اکٹھا ہو جائے یعنی حاصل ضرب آ جائے اس کو ضرب دے دیجئے فریق سالیس میں سوما مج تما وہ جو اکٹھا ہو جائے یعنی جو حاصل ضرب آ جائے اس کو ضرب دے دیجئے دیجیے مسل تھی کس کے اندر اصل مسالہ کے اندر مسالہ میں یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو یہ ضرب دیں گے یہ کب ہے کیا کیا کریں گے بھائی آدھے دیر کو آپس میں ضرب دیں گے اور آخر میں جو حاصل ضرب آئے گا اس کو کس سے ضرب دے دیں گے حاصل مسئلہ یہ وہ صورت تھی کہ اگر سب میں تباین ہو اور اگر توافق ہے کہیں پر تو پھر کیا کریں گے اس کے وقت کے ساتھ ضرب بھی جائے گی اس کے پورے عدد عادت کے ساتھ ضرب نہیں اور اگر دو عدد برابر کے ہیں بھائی ایک طرف بھی دو ہے دوسری طرف بھی دو ہے تو یہ نسبت تماثل کی ہے تو اس صورت میں پھر ان کو آپس میں ضرب دینے کی ضرورت نہیں یہ تو دونوں ایک دوسرے کے مثل ہیں ایک طرف یاد ہے دے رحوس کتنا دو. دوسری طرف یاد ہے دے کتنا دو تو دو کو دو سے اب ضرور نہیں دیں گے دونوں ایک دوسرے کے مثل ہیں بس پھر کسی ایک کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیا کرتے ہیں بھائی تماسل کا قانون یاد ہے بھائی جی یہ تفصیل گزر چکی ہے تو کہتے ہیں ان تفاوت الداد اگر اعداد آپس میں برابر ہوں اجزاد ہوما انل آخری تو ایک کافی ہو جائے گا باقی دوسرے سے پھر ان کو آپس میں ضرب دینے کی ضرورت نہیں جیسے خود مسئلہ کے ذکر کر رہے ہیں کمر آتعینی و اخوائ جی یہ صورت بھی بنا لیجیے جلدی سے بھائی سورت بنا لی بھائی میت اسی طرح دو بیویاں اور دو بھائی لکھے بھائی دو بیویاں دو بھائی صورت اسی طرح بنے گی بیویوں کے نیچے لکھیے روبو بھائی ہیں عصبہ عصبہ صرف ایک ہی زبر فروز میں سے آیا روبو تو چار سے مسالہ بن جائے گا چار اوپر لکھیے بیوی کا حصہ ہوا ایک بھائی جو عصبہ ہیں ان کا حصہ ہوا تین اب یہاں دونوں جگہ کسر آ رہی ہے ایک حصہ ہے اور دو بیویا تقسیم نہیں ہو سکتی بھائی بھی دو ہیں اور حصہ ہے تین یہاں بھی تقسیم نہیں ہو سکتی کسر آ رہی ہے پھر کیا طریقہ بتلایا تھا عادت رعوس کو آپس میں کیا کریں گے ضرب دیں گے لیکن یہاں دیکھیے دونوں طرف عادت رعس دو دو ہیں یہ تماثل کی نسبت ہے ان میں تو اب آپس میں ضرب دینے کی ضرورت نہیں بلکہ کسی ایک کی عادت لے لو اور اس کو اصل مسالہ میں ضرب دے دو تو اب تک کیجئے دو سے ضرب دیجئے سارے مسالے کو اوپر تال کر آٹھ کر دیجئے آٹھ نیچے بیوی کا حصہ اس کو بھی دو سے ضرب دی وہ دو ہو گیا اور بھائیوں کا حصہ تین کو دو سے ضرب دی چھ ہو گیا صورت سمجھ میں آ گئی آپ دیکھیے کتاب پر کم رہا جیسے دو بیویاں اور دو بھائی ہیں تو دو کو ضرب دے اصل مسالہ کے اندر ان کا ند العادد امین الآخری اور اگر دو عادتوں میں سے ایک جز ہوا دوسرے کا یعنی تداخل کی نسبت ہوئی ایک طرف تین ہے دوسری طرف نو تو تین کیا ہے نو کا جز ہے کیونکہ نو تین سے تقسیم ہو جاتا ہے یا ایک طرف دو ہے دوسری طرف آٹھ تو دو کیا ہے آٹھ کا جز ہے کیونکہ آٹھ دو سے پورا تقسیم ہو جاتا ہے تو وہ بیان کرنے لگیں تو اس صورت میں آپ نے پڑھا تھا کہ بڑے عادت کو ضرب دے دیں گے پھر ان کو آپس میں ضرب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر دو اور آٹھ جو عدد روس ہیں ان کو آپس میں ضرب نہ دو بلکہ جو بڑا عادت ہے آٹھ اسی سے کیا کر دو سارے مسالہ کو ضرب دے دو تو کہتے ہیں دیکھیے تو کہتے ہیں وہ انکان اگر کوئی ایک عادت جو ہے وہ جز ہوا دوسرے سے اغل اکثرانل اقلی تو بے پرواہ کر دے گا جو زیادہ ہے وہ عقل سے یعنی بڑا عدد چھوٹے سے کیا کر دے گا بے پرواہ بس اس بڑے سے سارے مسئلہ کو ضرب دے دو ان کو آپس میں ضرب دینے کی کوئی ضرورت نہیں کا اربائے کا اربائے نسبتی جیسے چار بیویاں ہیں اور دو بھائی ہیں چار بیویاں اور دو بھائی ہیں بھائی اعزاز اور اجزا کا انل آخر تو دیکھیے چار بیویاں ہیں اور دو بھائی چاہے یہ سورت آپ بنا لیں اسی طرح میت بنائیے چار بیویاں دو بھائی بہن بیویوں کو ملے گا روبو بھائی بن جائیں گے آساب بیویوں اچھا تو روبو ہے تو ایک ہی ایک ہی حصہ آیا بھائی یہ چار سے مسالہ بن جائے گا چار سے مسالہ بناؤ بیویوں کو مل گیا ایک بھائیوں کو باقی مل گیا وہ ہے تین اب دیکھیے ایک چار بیویوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا اسی طرح تین دو بھائیوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا دونوں جگہ کثر آ رہی ہے تو آپ عدد روز کے آپس میں نسبتیں دیکھو ایک طرف ہے چار بیویاں کتنی ہیں چار اور بھائی کتنے ہیں دو تو دو اور چار میں کون سی نسبت ہے تداخل کی ہے کہ چھوٹا عدد بڑے کا جز ہے کیونکہ دو سے چار پوری طرح تقسیم ہو جاتا ہے تو بس اب چھوٹے کی عادت بھی دیکھو ہی نا بس بڑا عادت ہی کافی ہے اسی سے سارے مسئلہ کو ضرب دے دو یعنی چار سے سارے مسئلہ کو ضرب دو اوپر تصفیتا لکھو کتنا ہو گیا چار کو چار سے ضرب دی سولہ نیچے بیوی بی کا حصہ ایک تھا اسے بھی چار سے ضرب دیں کتنا ہوا چار تو زوجات کے نیچے چار لکھو اور آگے کیا تھا تین بھائیوں کا حصہ اس کو بھی چار سے ضرب دو بارہ ہوا تو تین کے نیچے بارہ لکھو صورت سمجھ میں آ یہی بات بیان کر رہے ہیں کار با کار بائی نسبت جیسے چار بیویاں اور دو بھائی ہیں جب آپ چار سے ضرب دے دیں تو وہ کافی ہو جائے گا دوسرے سے یعنی دو کے ساتھ اب ضرب دینے کی ضرورت نہیں فن وا فقدی اور اگر عدد رؤوس میں آپس میں کون سی نسبت ہو توافق کی نسبت ہو جس کی نسبت ہو توافق کی نسبت ہو تو پھر اس صورت میں ایک کے وقف ایک کا وقف نکال لیں گے اور دوسرے کے کل میں اس کو ضرب دے دیں گے جیسے ایک طرف ہے چھ دوسری طرف ہے نو چھ اور نو میں کون سی نسبت ہے توافق دونوں تین سے تقسیم ہو جاتے ہیں تو آپ ایک کا وقف ایک کا وقف نکال لو اور دوسرے کو اسی طرح رہنے دو کس کا وقف نکال لیں کسی کا بھی چھ کو وقت کتنا آئے گا یا تین سے تقسیم کیا کتنا آیا دو آیا تو دو, دو کو نو سے ضرب دے دو یا نو کا وقت نکال دو تین سے تقسیم کیا اسی تین سے نو کو بھی کتنا آیا تین تین کو چھ سے ضرب دو کتنا آیا اٹھارہ تو دونوں طرف ایک ہی بات رہے گی جس اسی ایک کا وقت اور دوسرے کا کل ان کو آپس میں ضرب دے دو تو کہتے ہیں فین وافق عہد العحد العادرہ اگر موافق ہو ایک عدد دوسرے کے تو ضرب طا وقف عحد تو ضرب دے دیں گے کسی ایک کے وقت کو فی جمی آخری دوسرے کے کل میں سمجھتا پھر جو اکٹھا ہو جائے اس کو دے دیں گے ضرب فی اصل مس کس کے اندر تو اٹھارہ جو حاصل ضرب آیا اس کو اصل مسئلہ میں سے اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے بھائی ہر بائی نسوت اختی ہوں ستام جی یہ صورت بھی بنائیے بھائی اسی طرح میت بنائیے چار بیویاں چار بیویاں ایک بہن اور چھ چچا تایا چھ چچا چچا ہوں یا تایا ہوں یا بات چچا بات تایا ایک ہی بات ہے بھائی چھ چچا ہو گئے لکھ لیا بھائی اب دیکھیے بیویاں اولاد نہ ہو مجیب کی کوئی اولاد نہیں ہے تو بیویوں کو کتنا ملتا ہے روبو بیویوں کے نیچے روبو لکھو بہن ایک ہی ہو تو اسے کتنا ملتا ہے نصف ملتا ہے بہن کے نیچے نصف لکھو اور چچا یہ تو زبی الفرو میں سے ہیں ہی نہیں یہ تو آسابات میں سے ہیں تو یہ ان کو یہ آسابہ ہوئے بھائی آساب لکھو ان کے نیچے ان کو ماں بقیہ ملے گا آپ دیکھیے بھائی روبو اور نصف آئے روبو اور نصف دونوں نوائے اول میں سے ہیں تو ان میں سے جو چھوٹا ہے اس سے مسئلہ بنے گا چھوٹا کیا ہے روبو تو روبو کا عدد ہے چار چار سے مسالہ بنے گا اوپر لکھیے چار چار میں سے روبو یعنی ایک جو ہے بیویوں کا حصہ ہوا نصف چار کا کتنا ہے دو دو بی, بہن کا حصہ ہوا تو بیویوں کا حصہ ایک بہن کے حصے دو دو ایک ہو گئے تین تو چار میں سے تین نکل گئے کتنا رہ گیا ایک وہ ایک ہوا چچوں کا حصہ آپ دیکھیے بیویاں چار حصہ ایک ایک ان میں پوری طرح تقسیم نہیں ہو سکتا کسر آ گئی اچھا بہن تو ایک ہی ہے اس کو دو حصے ملے یہاں کسی قسم کی تقسیم کی ضرورت ہی نہیں ہاں چچا ہے چھ اور حصہ ملا ایک یہاں پھر کسر آ گئی آپ کیا کریں گے آدھے دے دو حصوں میں دو جگہ کسر آئی دو یا زیادہ جگہ کسر آئے تو کیا کیا جاتا ہے عدروس کی آپس میں نسبت دیکھتے ہیں عدد روس ایک طرف ہے چار ایک طرف ہے 6 چار اور 6 میں کون سی نسبت ہے توافق ہے یعنی چھے تو چار سے تو نہیں تقسیم ہوتا لیکن ایک اور عدد ہے جو دونوں کو تقسیم کر دیتا ہے وہ کون سا ہے دو تو اب دو سے کسی ایک کو تقسیم کر دو تو اس کا وقف نکل آئے گا مثلا چھ کو کس سے تقسیم کیا دو سے کتنا جواب آیا تین یہ تین وقت ہے چھ کا اس تین کو اب دوسرے کے کل میں یعنی پورے چار میں ضرب دے دو کتنا ہوا بارہ اب بارہ کو سارے مسئلہ میں ضرب دے دو اوپر تھا چار بارہ چوکے اڑتالیس اوپر ہاتھ لکھ کر اڑتالیس لکھ دو تھی ہوئی نیچے بیویوں کا حصہ ایک ہے اس کو بھی بارہ سے ضرب دی تو بارہ ہی آیا ایک کے نیچے بارہ لکھو بہن کا حصہ ہے دو اس کو بھی بارہ سے ضرب دی چوبیس آیا دو کے نیچے چوبیس لکھ دو چچا کا حصہ تھا ایک اس کو بارہ سے ضرب دی بارہ آیا تو ایک کے نیچے بارہ لکھ دو مسئلہ صحیح ہو گیا سورج سمجھ میں آ گئی کاربا کاربائیں نسبتیں و اقتوں وصطتی و اعمامن جیسے چار بیویاں ہیں ایک بہن ہیں اور چھ چچا ہیں فستت توافق تو الرباطہ جو ہے اس اس کے موافقت ہے کس کے ساتھ چار کے ساتھ یعنی ان میں توافق کی نسبت ہے فطوف العربا بن نسفی تو ستا جو ہے وہ اس کے وہ اس کا توافق بھی نصف ہے چار کے ساتھ یعنی دو سے کیا ہو جاتے ہیں دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں فضر احدی جی تو آپ ضرب دے دیجئے دونوں میں سے کسی ایک کے نصف کو دوسرے کے کل کے اندر سما مجتما پھر وہ جو اکٹھا ہو جائے پھر اس کو ضرب دیں گے اصل مس علطی کس کے اندر اربائنا تو یہ اڑتالیس ہو جائیں گے اس سے مسئلہ صحیح ہو جائے گا مس علا فاسل مس علا فرسام کل وارث کا اب بھائی آگے بتلا رہے ہیں کہ ہر وارث کا حصہ کیسے نکالیں گے ادھر توجہ کرو بھائی ہر وارث کا حصہ کیسے نکالیں گے ترکے میں سے آسان صورت ہے دیکھیے ابھی کیا صورت بنائی تھی بیویوں کا حصہ کتنا بنا بارہ بہن کا حصہ چوبیس چچوں کا حصہ بارہ کہتے ہیں جس فریق کا آپ نے اس کی ترکا نکالنے کتنا ہے اس کا جو حصہ بنا ترکے میں سے بیویوں کا کتنا بنا بارہ تو بارہ کو پورے ترکے سے ضرب دے دیں گے اس جو ان کا حصہ نکلا ہے اس کو کیا کریں گے پورے ترکے سے ضرب دے دیں گے پھر جو حاصل ہے ضرب ہو اس کو جس سے مسئلہ بنایا تھا اس سے تقسیم کر دیں گے تو اس کا حصہ نکل آئے گا سب سے پہلے کیا کریں گے یہ جو حصہ جس کو دینا ہے اس کا اس کا کتنا حصہ نکلا اس کو دے گے کس کے کے اندر اندر ترکے پھر جو جواب آ جائے اس کو کس سے تقسیم کریں گے جس سے مسئلہ بنایا تھا وہ جو مخرج تھا جس سے تصفی ہوئی تھی دیکھو مثلا اسی صورت میں چار بوجات ہیں ایک بہن ہے اور چھ چچا فرض کرو کل ترکہ پندرہ ہزار روپے ہے بس کتنا ہے پندرہ ہزار اس میں اب یہ تو پتہ چل گیا کہ کل ترکے کے اڑتالیس حصے کریں گے اس میں سے بارہ بیویوں کو دیں گے چوبیس بہن کو دیں گے اور بارہ کس کو دے دیں گے چچوں کو اب کتنا بنے گا پندرہ ہزار میں سے وہ سیدھا طریقہ بتلا دیا بھائی بیویوں کا حصہ کتنا بارہ بارہ کو کیا کرو ترکے سے زر دینی ہے ترکے سے ترکا کتنا ہے کل پندرہ ہزار بارہ کو ذرا پندرہ ہزار سے ضرب دو جلدی کیجیے ایک لاکھ اسی ہزار آیا اب اس کو اڑتالیس سے تقسیم کر دو جو اوپر مسالہ جس سے بنا تھا اڑتالیس سے تقسیم کرو تین ہزار سات سو پچاس یہ چار بیویوں کا حصہ ہے کس کا حصہ ہے چار بیویوں کا حصہ ہے پھر اس کو چار سے تقسیم کریں گے تو کیا ہو جائے گا ایک بیوی کا حصہ نکل آیا اچھا بہن کا حصہ نکالنا ہے تو کتنا نکلا اس کا چوبیس چوبیس کو سارے ترکے سے ضرب دو ذرا پندرہ ہزار سے چوبیس کو پندرہ ہزار سے ضرب دو کتنا آیا تین لاکھ ہزار تین لاکھ ساٹھ ہزار تین لاکھ ساٹھ ہزار آپ اس کو اڑتالیس سے تقسیم کر دو سات ہزار پانچ سو پندرہ میں سے کتنا بہن کا حصہ کتنا ساڑھے سات ہزار طریقہ سمجھ میں آیا بھائی اچھا چچا ہے ان کا بھی بارہ ہے بیویوں کا بھی بارہ تھا معلوم ہو ان کا بھی اتنا ہی نکلے گا تین ہزار سات سو پچاس اب تین ہزار سات سو پچاس کو چھ چچوں میں تقسیم کرنا ہے ہر چچا کو تو اس کو چھ سے تقسیم کر دو کتنا آیا تین ہزار سات سو پچاس کو چھ سے تقسیم کریں چھ سو پچیس ہار چچا کا حصہ کتنا نکلا چھ سو پچیس نکل آیا سورج سمجھ میں آ گئی یا یوں براہ راست آپ نکال لیں کیسے بیویوں کا حصہ کتنا تھا بارہ بارہ سے نہ ضرب دیں بلکہ بارہ میں سے ہر بیوی کا کتنا حصہ بنتا ہے چار بیویاں بارہ تقسیم کریں ان کے اندر ہر بیوی کو کتنا ملے گا تین بس تین کو ضرب دو کل ترکے میں تین کو پندرہ ہزار سے ضرب دیں بھائی پینتالیس ہزار اس کو ذرا اڑتالیس سے تقسیم کرو نو سو سینتیس آشاریہ پانچ نو سو سینتیس آشاریا پانچ ایک بیوی بی کا حصہ نکلا سمجھ میں آیا چار کا کتنا ہوگا اسی کو چار سے درد دوس وہ تین ہزار سات سو پچاس آ جائے گا بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو بس کیا طریقہ ہوا جس بارش کا حصہ نکالنا ہے اس کا جو حصہ نکلا ہے ترکے میں سے اس کو کیا کریں گے کل ترکے کے اندر زر دے دیں گے اور پھر اس کو اصل مسئلہ سے وہ جو اوپر عدد آیا تھا جس سے مسئلہ بنایا تھا اسے تقسیم کر دیں گے دیکھیے یہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فیضا سہ حاد مسئلہ تو جب مسئلہ صحیح ہو جائے فضرہ کل وارث فی ترکتی تو آپ زر دے دیجیے دی ہر وارث کے حصوں کو کس میں زر دے دیجیے دی ترک تھی کس کے اندر ترکہ یعنی وہ جو پندرہ ہزار بچے تھے اس میں ضرب دے دیجیے سم مختلف پھر آپ تقسیم کیجئے وہ جو اکٹھا ہو جائے یعنی وہ جو حاصل ضرب آ جائے الافریز اس عادت سے جس سے فریضہ صحیح ہوا تھا جس سے کیا ہوا تھا مسئلہ صحیح ہوا تھا حصے صحیح ہوئے تھے تو یقر جو حق الوارثی تو اس وارث کا حق نکل آئے گا بات سمجھ میں آگئی بھائی چلیے بس مولانا ہوا المرام اللہ عالم بھی حفیقت الکلام